قیمت کتنی بری ہے اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ اور وہ بھی مرم ہوا بے تک اس سے نفرت ہوتی ہے اور قیمت کا حاصل کیا ہے کسی کی برائی ایسی جگہ کہو ایسے شخص سے کہو کہ وہ اصلاح نہیں کر سکتا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے کہو جو اصلاح کر سکتا ہے تو ہے تو جائے اس طرح مرداد ہے مرداد کھانا تو حرام ہے لیکن کسی کو فاتح ہو رہے ہوں جان تک بند نہیں ہے تو اس کی اجازت دے دی جاتی ہے اس لائے حال کے لیے تو عیبت کی اجازت دی گئی دوسروں سے تذکرہ کرنا یہ کہنا کہ بلکل بلکل ہے تقومانی ہے تقومانی یہ بالکل بہت بنتی ہے اقیبت ہے تدگمانی ہے بدگمانی ایسی بدگا اضیبت یہ چیزیں جو ہے شیطان جو ہے صلاحہ کو اس کے ذریعے تباہ کرتا ہے یہ بدگناہ مبتلا کر دیتا ہے اس لیے غیبت کے اندر ابتلا ہو جاتا ہے بات آئی تھی اس لیے اس بات میں نیا بڑی احتیاط تھی البہار البہ شار دسویں سدی ہجلی میں گزرے اپنے زمانے کے ان کی بتا رہے بہت تلّا فرمان حضرت والا خامی نور اللہ فلح بہت مرتفق تھے کئی کتابوں کا ترجمہ بھی فرمایا ان کی کتابیں دیکھے تو جس نو کی انلاح کی ہے اسی نو کی حضرت والا خامی نور اللہ فلح نے اصلاح کا قدم اٹھایا کابل سب کے تاریخ ہوتی ہے ہمارے ہمارے سو مشائف نے ترجمہ کیا ہے وہ آئے حضرت مولانا ظفر احمد نبر اللہ کا سو مشائق نے سے زیادہ نے عہد دیا ہے آج کل کی تقریبات مرغذہ میں شرکت نہ کی جائے کیونکہ وہ رسوم سے خالی نہیں ہوتی بعض مافیات سے خالی نہیں ہوتی ہاں تو منکرات سے خالی ہو یہ اس لیے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں بات بات آ گئی ازون بہار سالی فرماتے ہیں ہمارے مشاعت میں سے بعض میں لوگ آتے تھے جب ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا تو پہلی شرط یہ ہوتی تھی کسی دوسرے کا تذکرہ بھی کریں گے ریبت ہو جاتے ریبت اگر ایسے اپنے کو نہیں بٹا سکتے ہو مچھلی سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ایک مچھلی جو ہے مشہور ہے کیا ہے کالا کو گنگا کر دیتی ہے تو یہ چیز سب سے بڑی چیز یہ آ گئی اور بھائی یہ چیزیں تو ہیں ہے ہم عجیب سے بات میں آتا ہے اگر مدد سے بات کر ہمارے فلوپ کو بات کر دے دونوں کرنا چاہیے ہمارے کلو کو دسوپی کے لگ جاتا ہے تو مدد نہیں آتا آپ نے دکھا رہے ہیں دیہاتی اور موتیا کل والا بھی سمجھ جائے یہ کر لو ہے مدد لگ جاتا ہے لوہے کے دل سے تو ہر ایک پرچار لیتا ہے اس کی سورت میں سیرت میں فرق ہو ہے کاغذ کرتا ہے معمولی بات نہیں ہے ہر ڈر جستا ہے خود بھی لگ لگ جاتا ہے تو ان کو پٹانا پڑتا ہے کت کرنا پڑتا ہے ہی بات آنا پڑنا ہے اور ایک وجہ بھی بتایا گیا کتنا نہیں فرما دینا کافی تھا لیکن زندگا جگہ افوا بہما جب, جب, جب ان کو مسلسل پانی پہنچتا اب یہاں اس میں چار ساتھ کرتا اور کیجیے پانی کتنا نرم لوہا کتنا سر پانی کتنا ہلکا لوہا کتنا ایک گلاس میں پانی بھرو پاؤ پور آتا ہے اور مشکل اس میں لوہے کی درخت کر دو کتنے ہو جائے گے تو مطلب یہ ہے کمزور چیز خفیف چیز ہلکی چیز جب برابر پہنچے گی لائٹ دیکھا اس کی جگہ پر تو پہنچے گا تو استاد ہو جاتا اسی کو معلوم جس بل تو بچے نادش اسی کو النامہ صاحب نے کہا ہے خوب کہا ہے تو ہیں آپ کیوں درد ہوا چاہے جب گھر کے بعد سب بچے ناجر جو بار کر اس میں رہ آ ہے کرونا تیل ہے کسی کا تیل ناز یا پھر ہو گئے اسی لیے سخت جب ذرا دی جب لے بگا دیتا ہے تو پوری سبت سا بچے کو نہیں پگا رہے لوگوں کے بچے سخت اسی لیے گایا ہے پوری صحبت کو آج نے بنایا اب جب صاحب ہے اللہ تعالیٰ مطمئن کو معلوم ہوا کہ ڈپریشن کر جاتا ہے اور وجہ ہے بس اس کا علاج کیوں ہے اس کا علاج کیا ہے ساتھ سرمایا اس کا علاج کیا ہے مت کو کیا اسی لیے جب تمہیں پڑھا گیا تھا قرآن کا پہلے جن جو ہے فرمایا ساتھ ہو رنگ کرانے کے لیے تو پہلے سن کو ساتھ کراتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا جبھی تو اس کے رنگ ہوگا سر تو اسی لیے قرآن ساتھ پہلے کھیت جوتنے پہلے जमीन को दर्न किया जाता है ऐसे पुरात पार्थ की तस्कर होता है सुरू के जंग पूर्ण होते हैं अब उसके बाद जो की बातें सुनाई जाएंगी तो उनके अंदर लहर उगुल करना आता है जाएगा भी जाएगा इसीलिए खिलावत एक बात पुरस्कार की खिलाव कराई जाती है हमारे एक मामूलिया भी है कि उनके तक तीन का जो रवाज ही है हदत के साथ उसे है کہتے ہیں رمضان شریف میں جو ایمان کرا کے پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ اس طریقے سے آدھا ایک بچہ دو بچہ ایک بچے نے ایک رقع سنایا دوسروں نے دوسرا دوسروں میں تیسرا تو آدھ واپہ ہو جاتا ہے اب آپ کیا ہے تو پانچ منٹ میں ایک رقو پڑھیں گے ترکیب میں مثال کے طور پر تو ہزم میں دو روپ ہو جائیں گے کی ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ ہوں گے ایک کی ایک سفح کی تلاوٹ کو پانچ ہزار نکیاں مل جاتی ہیں تیس پندرہ فضری پرانا آٹھو بیس سفے والا ایک سفح کی تلاوٹ پانچ ہزار نکیاں ہو جاتی چیز یہ بھی ہے اس بار جہاں براہ ایک معمول شروع کیا گیا الحمد اس کے بہت سارے فائدے والے ہیں ہمارے یہاں پر اس کے کا ہوتا ہے تو پہلے ملایا کپور کے کچھ آسان تو کافی اخلاق ہے پانچ سال تک اثر متفع کر دیے گئے پہلے ایک ٹائم ہوا پڑتا ہے سے کے بارہ منٹ کلیکشن کی برفی ہے اور وہ تک منٹ جمع جاتے ہیں بچے تو دس منٹ پہلے یہ طرح شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک شب اذان کے اذان سے پھر آج کے مافک آزاد حاصل ہو گئی آج لکھنؤ کے اور کہیں مجھے آزان سے نہیں آئے تھے غور کو سنا سکتا ہوں آزان سیکھ ہی نہیں آزان سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں کیسے صحیح ہو جائے گا ایک بار دوسری بار میں جو کام کری حالت خرید کری تو اذان اس کے بعد کوئی غلطی کرے بتایا جائے گا اطانت کا آتے ہیں کے لیے تربیت کے لیے کوئی آزار دکھانے کا اور کبھی کبھی ویسے بھی اکانت کا آزان جو ہے اقرا بھی اذان لا سکتے اکتفا آدمی ہوئی بنگلہ دیش میں وہاں اقتصاد تالمیل میں اذان کہی تو اذان کے کوئی طلبہ الگ کیا تھا مجھے بہت تکلیف تیر مار دیا برسات اس لیے اور بلوایا گئی کس نے اذان کہ خراب تعلمی کوئی اذان صحیح نہیں حکیم صاحب, صاحب بھی ساتھ حکیم اخر صاحب کوئی اذان صحیح کرا رہی تعلیم یہ ہے دو دفعہ میں صحیح ہوگی قیلمات بتا دینے ہوتے ہیں اے روشنی یہ تو بند بدلاشی کیونکہ حکومت بنگال کے حضرات کی آواز اچھی ہوتی ہے تو وہ خوب کھینچتے ہر پہ مت ہر ہے تو بتاؤں ہر کی حد ہے میرے عزیز اور گانے میں اور تجریف میں فرق کیا وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اس کے فائدے قانون میں خیر یہ تو بات ہے پھر یہ ہوا کہ ایسے ہی دو دن دو دن کے بعد پھر اذان ہوئی نہیں بہت غلط نہیں تب میں نے بلایا کہ پوچھا تو تعمیل کئی ضرور سے چلے گئے دوسرے تعمیل میں اذان تھے پھر میں نے وہاں کے منتظری تو جم نے صاف اگر آپ کو بلایا میں نے کہا تھا آپ بتائیے آپ اگر آج ہے یہاں ملزم کو ہی نہیں کرے وہ کوئی نہیں صرف الاڑا ہی آزان کیا اب میں نے پھر سوال کیا کہ یہ شرط کبھی کبھی منتظمین اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو حضرات مدرسین کے رام جو ہے ہند کے ناگرک کے ہر جی کے کبھی کبھی وہ بھی آزاد دیتے ہیں کہ نہیں دلائی جاتی ان سے نہیں نہیں سمجھتی اگر اذان دینا شرط کا کام ہے اذان دینا شرط کا کام ہے تو یہ شرط آسان رہ کرام منتظمین کیوں نہیں حاصل کرتے کبھی اور نوز بلّہ یہ گوم درجے اور سوم درجے کا کام ہے تو پھر چلوائے رام سے کیوں رہتی کچھ نہیں تو جی جی آج کل لوگ اذان کو تو کسی سے کہا جائے کہ ذرا اذان دے دیجئے تو کھلے گا اور, اور کہا جائے کہ نماز پڑھا دیجئے تو خوشی سے تیار ہو جائے کیا آج بات مجھے آج تو نہیں بنگا بھائی آپ بھائی ہم لوگ آ کے آئے ہیں ہمیں اذان سے تٹلی ہوتی ہے زیادہ آج سے میں ادام دوں گا یا, یا حکیم سا اب بہت دوسرے کام تو ابھی ہلکا معلوم ہوا تو سب نے حکیم سار کو پکڑا کہ بھائی ذرا آدان صحیح کرا تو ایک وقت وہاں کے آزان دیتے کوئی ماشاءاللہ شیخ شہر ایک وقت شیخ خوش ایک وقت ہے ایک وقت پیتا کبھی کبھی آدان تو آدان لاک ف فرماتے ہیں اگر ہمیں خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو میں ادا دینے کی خدمت اپنے سے <laughs> <اور laughs> <بازی> آج جس کام کو معمولی لوگ کرنے لگتے ہیں اسے معمولی سمجھنے کوئی پیشہ حقیق و سلیح نہیں تھا <laughs> نہیں ہے لیکن ہم نے بنا دیا کیونکہ جن لوگوں نے کچھ پیشے کیے نماز روکے جن کے آماز چھوڑے وہ بے پیشہ بدل جائے اب بھی بھوپال میں مسلمان ہیں جو بیت الخلاء کی صفائی کرتے ہیں پرانے قسم کی بیت الخلاء تھی اور وضو کر کے جو نماز آجاتے. کو ہم نے جاتے ہیں وہ بھی کو ہر کوئی سمجھتا حقیقت اور نماز سے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے صالح سے چھوڑنے کی وجہ سے بات نہیں یہ تو ہماری خدا چیز تھی الحمدللہ اس کا اثر کے ہوا ایک بات سننا چاہوں کہا کہ یہ اس ہے جتنی موسم بشان چیز ہے تو جمعہ آ گیا ہمارے حقیب ماشاء بڑی مسجد ہے جیسے یہاں کی بڑی مسجد ہے یہ بھی تو بہت بڑی ہے وہ اس سے بھی بڑی مسجد تھی وہ تو پہلے سے وہاں کا ہے کہ نماز پڑھا دو میں نے آ کر نماز نہیں پڑھا نہیں یہاں ہو رہا ہوں آخری میں میرا اچھا یہ شرط آپ کا حاضر کیجئے گا حکیم اختر کا ماشاء وہ وہاں بہت سے علم آرد اللہ حافظ پہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اچھا آپ خود دے دیجیے گا نماز کو صحیح پڑھا لیکن اذان آج حکیم اختر پڑھے گا حکیم صاحب کرے اس کہتا ہوں میرے رہی ہوں یہ شخص ہمارے یہاں ایک دفعہ اجتماع ہوا کا تقریباً نبے مدرسین حضرات جمع ہوئے اس تو اس میں یہی علما تو بھائی آسمد ضلع اس کاسن اور بنگلہ دیش میں بڑے زان جنہیں آزان ہے ماشاء اللہ چیز کو ہے معلوم ہو کی یہ جب بات تو یہ اذان ہوا ہے کام ہے یہ اور یہی حضرات اساتذہ ہوں گے پڑھائیں گے جا کر کے اب موسن کو میں آج اد کرتا ہوں بات رہا میں نام نہیں جب ہوں بولے ا باد حد ودو اللہ کرتا ہوں امام علماء اور فغل ہے میں گزارش کیا کرتا ہوں ایک جائے تامس بھئی ایک بالکل اذان کی طرح ہر کرنے کے جاتے اور ماشاء اللہ ارے صحیح نام سے میں نے ایک بار گزارش کی کہ میں وہی گزارش کیا کرتا ہوں میں کہام سے کہ اللہ رقب مسلح پر کھڑے ہوا کرے ہیں تو وہی ایک دم اوپر نہ پہنچ جایا کرے ملحال کی طرف جب تک کہ اللہ رقبہ ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کرے ایمان دن میں بھی تو تصویر کو سور ہے کہ نہیں ہے تو جس طرح جو اقدامت ہے ذرا ادھر بھی دھیان کرنے چل گیا کرے مسلم کہیں ہو تو اس کی آزاد کو طرف ہے یہ چیزیں صرف ٹھیک ہیں یہ اس میں نے عرض کیا کہ طلبہ کے کو ہمارے یہاں ایک یہی ہے کہ مستقل دس منٹ وقت ہے عجیے معذودہ کے لیے بھی اور ہر درجے عربی فارسی میں بھی ایک بچہ اذان کہے گا ایک طالب ایک اقامت کہے گا ایک عمارت دس منٹ کا ہوتا ہے ایک رکعت کی خوش ایک رکعت کی ہماری مشق اور آس پاس دائیں بائیں کنارے طلبہ کے کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے جو سننا تو مفید پڑے ہیں کہ نہیں ہے رکو کرتے ہیں کہ نہیں, نہیں کرتے کرتے کہ نہیں کرتی کرتے کہ نہیں کرتے تو اس طریقے سے الحمد للہ طلبا کی اذانیں صحیح ہو ہیں اور بادشاہ اذانیں آتی ہیں باد کی دیب کی اوپر وہ سننے میں آتی ہے تو بچے گریش کر گریف میرے عزیز دوستوں ہر چیز کی مدد آ گئے نہایت پور مخی جو ہےکی کی مسری کی ہے کتاب بہت منتھ انہوں نے لکھا اشن وداق پہ یا بہت بدترین وداق ہے کہ جہاں مت کا فائدہ نہیں ہے وہاں پر مت کرتے ہیں موسمی اور یہ بھی لکھا جہاں پور راج کے جو لیکن رواج پڑ جاتا ہے کسی ملاقے اس کو سیکھ آج تک میں نے جہاں سے پوچھا حضان سیکھی تو نہیں ایک صاحب نے کہا ہم نے آپ کے پاکستان میں کی راجی میں ہم نے سیکھی اب میں نے پوچھا آپ نے کس سے سیکھی اپنے استاد چوک کر نام سے میں نے آرامداری صحیح تھی تو پھر میں کوئی آرم تھے کہ نہیں آرم یہ کیسا رہتی سیکھی تو کسے سیکھے وہ گروتا کو چیک تھی ایک چکی اور کرمات بات کرتے ہو جاتا ہے ایک دفعہ بتا میں ٹھیک ہو جاتی باقی چیزوں سر ایک اور بات یاد آ گئی اس لیے کہ اکثر دیکھا کرتے ہیں جب آمدنی نماز کے مشق ہوئی تو بھائی دیکھا بھی اور پھر حضرت مستی میں آپ سے میں رو کرتا رہا تھا تو ایک کی طرف جو ہے دو تین غلطیاں ایک تھام تک آیا ہے کر دیتا کہیں اگر ہو تو اس کا شام اگر جو ہو سکتا ہے ایک یہ جب رکوع کرتے ہیں لوگ تو پیروں کو چڑھا رہے ہیں نسب الگ پہ یعنی پرماتے کام ہے تو رکو میں رکو میں کمر کراؤ پہ سوچتے ہیں اور سیکھتے ہیں نہیں دیکھا دیکھی نقل کرتے ہوئے غرقی ہو جاتی ہے اور مش کرنے سے سیکھ آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ ایک دوسری غلطی اکثر ہوتی ہے جب رکو کرتے ہیں تو وہ سات کے بچ جاتے ہیں سینئر کرنا سینئر کرنا چاہیے اور بہت سے لوگ ہیں کہ پہلے ڈاک جو توڑے اور جب تک بیٹھے سامنے ان سب کی طرف کا ہونا چاہیے کوئی ہے ہمارے ساتھ میں ہے یہ کہاں ہے کیا کھڑا ہے تو بتاؤ اچھا اچھا اور رکو یہ کر کے بتاؤ تو کسر تو بھاری ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی سیدھا ہے کہ نہیں یہ بالکل سیدھا اور پھر وہاں الگ ہے اب سیدھے کھڑے ہو اب رکو سجے میں جاؤں سیے دکھا دو پھر دکھا دو لوگ سارے ماشاءاللہ اور جو ہے گردن اٹھا کے دیکھ رہے کا شام میں شام کتاب مشہور ہے ہے میں اوساد مشہور ہے وہاں سوال ہے کسی کا رکو بھول گیا چھوٹ گیا رکو چھوٹ گیا تو کیا تو کھلا جواب ہے کہ کچھ اٹھ جائے سب سے لیکن یہ تو محب کا جواب ہوا محفب کا جواب ہے ان شاء اللہ صلاح العلماء اگر علماء کے طریقے پہ نماز پڑھی نماز نہیں ہوگی اور جو کے طریقے پہ نماز پڑھے گا ہو جائے گا ارے معاملہ علماء کی سفر کرے گا تو نہیں اور جو ایک ہے کی نظر کرے گا جیسے ابھی آپ کے سامنے کی یہ رکو کا وجود ہی بس اور جو اوالا کے طریقے کے بل چلے گا تو عام تو رکو ہو گیا تو پھر ہر آ رہا ہو نام تو ہے رکو تو میرے عزیز ہو دوستوں ایک یہ چیز ہو گئی اور چیزیں ہیں بالکل حکم ہے کہ سجے سے سر اٹھاؤ اس کا سلح ہوا کرتا ہوں سلح جب جب رکو سے کھڑے ہوئے تب فیکٹری میں جاؤ وہاں شروع کرو بس میں تک ٹھیک ہونا چاہیے بہت سے لوگ بس اللہ افزا کر دیتے سیکھتے نہیں ایک دم دھیان ہے دیکھا کیونکہ راج کا کام ہے سیکھ لے گا تو اچھا ہے اللہ انہوں نے کہا کیسے ہوگا ایسا ہوگا کام سیکھنے سے ہے جیسے یہاں سے اوپر سر اٹھایا یہ معتدلوں میں فوا کے ہے ہو جائے گا موٹا ہے کمزور ہے بوڑھا ہے اس کے لیے آتا دوسرے معتدل جس کے فواؤ ہے مش کرنے سے سب چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہو گئی کی اور ایک چیز جو ہو جاتی ہے سلاد کے دارے. غلام کی دو سنتیں بہت مشہور ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے سلام کی آواز بلند ہو اور دوسرے چیز تو بہت لگتے اسلام چیز دوسرا السلام علیکم ہاں آواز بلند ہو رہی چاہیے پہلے بلان کی آواز اسلام علیکم ورحمت اللہ پھر السلام علیکم دوسری بجے یہ ہوتی ہے اکثر دیکھا بھی کیونکہ عام بات کہتا ہوں یہ ہاتھ میں اگر پڑھیے تریف میں یعنی اور دکھای یعنی یہیں جو بزرگ عام طور پر جو ہے جو سلام کہتے ہیں سلام علیہ السلام عالیہ اللہ اور یہاں پر سانس کی اب چپ چاپ آئے نہیں مل گا تم میں سلام کا طریقہ تصریف یہ اس کے بارے میں سامنے میں کہ دونوں سلام کرنا چاہیے بہت سی چیزیں تھیں جب سیکھنے کی نوبت نہیں آتی دیکھا, دیکھا. جاتی کیونکہ نماز ہو جاتی اس لیے کچھ زیادہ اس میں دھیان نہیں دیتا ہے کچھ جو لوگ ہیں وہ خصوصی طور پر تو پڑھ لیتے ہیں اپنی نماز لیکن اس کو تازی نمر نماز سکھائی ہے ہاں یہ گزارش کیا کرتا ہوں مسورا نہیں کہ ہمارا جہاں یہ ہوتا ہے باد بازوں کی نماز کرو اس کے نمبر کیے گئے دہلی پڑی نماز ریم الگ چیز ہے ایک بات میں نے آج کی تھی کل بعد بجے بعد میں آتا اللہ کا ہو جائے ریم پر عمل جو نہیں ہوتا ہے یہ بات پرسوں میں نے کہی تھی کہ جاتے حامی کہتے ہیں تو سواستھ کرتے ہیں اللہ دونوں پہ جاتے ہیں ہمارے یہاں اتحاد ہے وہاں جو بڑے بھی ہیں وہ باتیں ہٹاغے آپ میں رکھتے تھے ان کی آمد رہی بات ہے میرے ساتھ ہے بہت اچھے دیکھتے ہوئے اچھے تھے میری ساتھ اس بات میں ہو تو نہیں ہوا بات ہے وہ غلط چیز ہوگی उसके साथ दौण में हम आपके मजबूत शुक्रगुजार हूं कहने लगे आज कल ये नौजवान बॉडी पढ़ के आते हैं ये अमल में सुस्त हो सकते क्या पहले तो नमाज का इस्तेमाल हो सकता कि जमात का इस्तेमाल हो सकते हैं जमात के नमाज का और बाहर लोग चीज नहीं होती कटाते हैं गले यानी ये तो पक के आते हैं पार्पत्यशील हो गया है और हमारा होता है अलहमदल्ला हम तो हैं उदाट का बढ़ता बोलते हैं लेकिन समाज प्रमा और दावी भी सारी रह सकती है क्या So, لك. تو دیکھیے یہاں چیزیں بڑھیں کہ کسی کی برادری سے نگاواز ہوتی کہ نہیں کیونکہ بھائی مجھے بھی سمجھتا ہوں آباد پڑے بس رنگی پر جب میں نے وہ شاید کیا میرے مطالعہ کسی کام کے انجام دینے کے لیے دو باتوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو روشنی ہمارے یہاں رہتا ہے جو شہر ہے وہیں شہر میں بیٹھتے ہیں صرف تو بنا ہوا ہے شام طرح کو مسجد وہ مسجد رہا ہے اگر کسی گرام کو پٹی باندھ لیں اور جگہ جاؤ مزدور تو کتنی جگہ کو ہے روشنی روشنی پوری بات دوسری طاقت مسجد تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں معلوم ہے مسجد ہے لیکن تو چوٹ لگ رہی ہے تو آپ کمزور ہو گئے کہ پڑے ہوئے ہیں تو مسجد نظر تو آ رہی جانا چاہتے ہیں مگر جا نہیں تو اگر کسی کے پاس روشنی ہے طاقت نہیں کوری مسجد نہیں پہنچ پائے گا اور طاقت جو ہے روشنی لیے ہے کچھ مسجد نہیں پہنچ پائے گا ہے بات آپ لوگوں کو صحیح میں نے آیا صحیح بھائی یہ نماز جو ہے یہ تو دنیا کے کام ہو گئے تو دنیا کی روشنی اور دنیا کی طاقت کی ضرورت نماز ہے روحانی عمل ہے؟ نماز جو ہے روحانی عمل ہے تو میرے عزیز اور دوست نماز کے لیے بھی ہے روشنی کی ضرورتی روحانی روشنی کی ضرورت کی کاش کو اس کے پاس اس سے کریب نہیں پہنچ ہے زیادر زیادر اس کے بعد روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی اسی روشنی کے نام رہتی ہے سر کو ریل میں فریج روپئے ریل میں میرے بزارا ریل میں صحیح کی ضرورت ہے بدلے ریل کے مقصود مومن کیا ہے جنت تک پہنچنا مقصود مومن ہے جنت تک پہنچنا جنت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں ریاستی دو راستے ایک تو یہ جیسے آج کے بند ہو اور اس سے پہلے آ کے بند ہو اور انسان کو کم اور پہنچایا ہے تو اس کو آرام میں راحت نہیں اور پھر بردت میں رہتا ہے راہ کے بعد میدان ہم میں آرام کے ساتھ رہتا ہے اچھے ڈھائی کے ٹائر کچھ شراب بجلی سے گزر کر کے سننے پہنچ ایک رہتا ہے اور یہ ہے کہ کی تکلیف بار ضخم تقلیف مدان محشن مصیبت فریشانی و بجلحا فو سرار فرد جحنم جر جاسا ہے فو شفاع فو دیئب في جنة فروحة هلو من كونتا طریقہ بسانا ہے؟ صحيح لاتا انشاء در قانی بھی ہے فمن زحسها عن المال و اتخل الجنة و اتخل الجنة فقط طاق جانوروں سے بتا دیا گیا اور جنگل جاس کر دیا ہے وہ ہے کسی طرح جہاں یہ یہی ہم چاہتے ہیں ابھی آپ بات آ رہے ہیں تو میرے عجیب و دوستوں دنیا ہمارا ایک مقصد ہے دنیا میں ہر شخص جتنے لوگ یہاں بیٹھے کسی مطلب اختلافوں کے ہاتھ اٹھا دوں میں حسن کی وجہ پر کہتا ہوں آپ لوگوں کا بھی ایک مقصد ہاتھ ہے سب کا مقصد ہے کیا مقصد ہے نمبر ایک جنت تک پہنچنا بولو تجھے کو اسلام کو جانے میں جانا چاہتا ہے اور اپنا بہت بھی نہیں اس کے ساتھ آج یہ بھی ایک جنت ہاں حد تک اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے کوئی مقصد ہو جہاں آج مسجد جانا ہے آج اکڑھ عزت سے پہنچے یا زبت سے عزت ہے راحت سے پہنچے یا فرفت سے کتنی مسئلے کھڑے کھڑے جائیں بیٹھ کے جائے اور قدرت سے پہنچے یا کیا جس کے ساتھ یا کہا بھی کے ساتھ پہنچے اور جلد جب بھی پہنچے تین باتیں ہر انسان کے مین میں مسلمان کو کہتے ہیں ہر انسان کیجرت اتنی محمود ہے محمود پسندیدہ ہے کہ راحت کو قربان ہو سکتا بس میں ڈٹر کر کے گھر جاتے ہیں ریلو میں لٹنٹ کے ہیں کہ میرے اجیت دوست جنت جب تمہیں مقصد ہے تو جنت کی عزت سے پڑھنا چاہتے ہیں راحت کے ساتھ اور ساتھ کیا سننا سہی پانچ سال کہتا ساری زندگی آئے اور سب کا ضرورت سب کا سرت ایک ہے اور میں اپنی طرح سبھی کہتا تشریح تو جائے ہے اللہ کا احساس ہے دم نوران خوان دی لا کی ها نایا کو گنا اللہ املہ ہے ذرا اس میں ما ہے ترا کچھ بھی ذکر نہ کر سکتا ہے اس پہ سب کام کر جائے کہ کچھ ماں یہاں بات اور تاکہ سونر یا آدر تو بندے دنیا جو ملے میں آگے تو پوچھتا ہوں حکومت سن دیا ہے ہے یہاں پاکستان حکومت کے پاس جانا انجینئر کو کھیل انجینئر کا کے پاس حکومت کا جائے گا گا آپ جانا چاہتے ہیں دو ڈیور کہاں کس تاریخ کواری کوئی تاریخ لے لیے پندرہ دن کے بعد جانا چاہتے ہیں بس اب اس کے بعد ویزا پاسپورٹ ریل کا ریزرویشن ہائی جہاز کا ریزرویشن کچھ کرنا پڑے گا انہیں تاریخ پر حکومت کو آدمی آئے گا اور ان کو لے جا کر کے وہاں پہنچا دیکھے وہاں پہ آرام ہوگا تو معلوم ہے جو کسی حکومت کا نما ہوتا ہے دلوقر. تو دوسری حکومت بھی اس کا اعداد اکرام کر رہا یہاں کیوں اداب اکرام ہو رہا ہے کیونکہ حکومت نے جسم دنیا نے بلایا میرے عزیز دوست کوئی تو ایک صوبے سے پاکستان میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جب کسی کا تبادڑا ہوتا ہے دونوں جگہ اکرام ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی حکومت سارے ہے گئے جو جنت میں اکرام ہوگا دنیا میں نہیں اکرام مہا عزت کی زندگی راہ کی زندگی سہرت زندگی دنیا میں نہیں ملے گی دنیا میں نہیں ملے گی ایک حکومت میں اور یہ میں آپ کی طرح سنی کے تھا قرآن پاک میں شاید ہے من صالحا من صالحا ذکر او وهو مؤمن ہے بہت یاد آئے ایمانے سارے مطلب ہم ان کو مزیدار زندگی کا لوگوں کی دنیا میں ہو گیا آپ نے اچھا تھا ہم خدمت سے عمل کرتے ہیں ہمارا مکان نہیں پوچھی نہیں جائیداد نہیں یہ چیزیں نہیں نہیں خدمت پر عمل بھی ہے پورا عمل ہونا چاہیے اور مزیدار زندگی کہا گیا کوچی ووسی سے تو نہیں وعدہ کیا گیا ہاں میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں مزیدار زندگی کیا ہے ایک وسیع ہے مزید کوشش ایئر کنڈیشن ہے کار کی ایئر کنڈیشن ہے بچی کو ساتھ مور پلاؤ عمدہ دمدہ کھانا کھا رہا ہے مچھلی اور یہ ساری چیزیں مگر ایک مقدمہ قائم ہے چار دن کے بعد فیصلہ ہوگا بری ہوتا ہے یا کیا بولو چین کی زندگی اس کو حاصل ہے یا نہیں بولو ساری چیزیں مشہور ہے مکان بھی معمولی ہے رہنے کے لیے جگہ بھی تھوڑی ہے دار روٹی سے کام چل ہے اور تمہیں کوئی مقدمہ قائم نہیں ہے بولو اس کو کھاتے دے یا وزیر کو بولو بولو مزے دار آتی ہوا فقیر کو اسی گا کہ یہ ضروری کو کی ہو روپے پیسے ہوں ساری چیز میں جن کے پاس زیادہ روپے پیسے انہیں نیند نہیں آتی ہے کو گولیاں کھانی پڑتی میرے عزیز دوستوں اسی لیے فرمایا وہاں روم نے راہر گرو اب لہی دا جست تم چاہتے چھو سکون بڑے بڑے کورسوں سے بڑے سے اسے ملے گا بڑے بڑے کھیتوں سے بڑے بڑے کاروبار نہیں نہیں اس پر اندر ہے اندر کوئی فکر نہ ہو ہے اور پورا کاپ ملا بولو اللہ کی یاد و باداری کے چین و سکون حاضر ہو سکتا ہے کلکٹر صاحب کی حکومت میں رہتے ہوئے ضلع میں رہتے ہوئے عنوانی کرے چوری ڈکیتی کرے چین سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اکثر حاطمین کے در ملک میں رہتا ہو اور نافرمانیاں کرتا ہو کیسے چین سکون کی زندگی اس کو مل سکتی ہے میرے عزیز دوست اس لیے بات آ رہی میں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ بڑے میاں والی بات رہ جائے گی کہ وہ نماز نماز جو ہے یہ کمزور روشنی دل میں دین کی تو اس سے راستہ تو آسان ہو جاتا ہے معلوم ہونے کا راستہ ابھی وکاس میں آتا ہے جو سب ایک مسئلہ دین کا سیکھتا ہے جنت کا راستہ پوری آسان ہو جاتا ہے اب میرے سے دوستو عمل نہیں ہوتا طاقت یہاں روحان طاقت کی ضرورت ہے روحانی طاقت کیا ہے اسی کا دوسرا میں ہے محبت الہیہ اور خسیعت الٰہیہ اگر خسیت ہوگی الٰہیہ ہوگی خسیت کاملہ عمل لازم ہے اس کے لیے محبت کاملہ ہوگی تو اس لازم گھر کے لیے یہ روحانی تو اب وہ دیہاتی جو بڑے نیا تھے ان کے بچے کو کسی طریقے سے اللہ کے خوف کی دولت مل گئی اللہ کی محبت کی دولت مل گئی وہ تو تکبیر اللہ کے دماغ پڑتا ہے اور جو مسئلہ سارے کو تحصیل ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو پائی اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا عمل نہیں کر سکتا وقت طور پر تو عمل کیا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا میرے عظیم طور پہ از محبت تلقا جیری شواد محبت شواد سے مشکل کام محبت اسی لیے حجی سے ساتھ نہیں ہوا خاص طور سے فرمائی تھی جہاں ایک ساگر افغانی ہے بتاؤ نا پورا کے ساتھ ہو جا اس کی تفسیر بڑھا رہا میں سے پہلے تھی میرے عزیز دوستو یہاں پر ایک دفعہ نے سوال کیا کہ حکم کا استقول تو پور مال مستقل ہونا چاہیے والا تو اس سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے بدلا دیا کیسے ایک دفعہ تو میں نے ان تعلیم سے کہا پڑھو لہسن لہسن پورا کیا ہے کہ ان دونوں میں نسبت صادق میں اور مستقل میں نسبت تصاویر کی ہے یعنی جو مانے مستقل کے وہی معنی صادق کے چلے کیسے آیت میں پلا سولا ابھی تصاویر نہیں ہوگی تو یہ بتایا اور ماں اور بھی ہیں سمجھانے کے لیکن میں یاد کر دی تو آئیے بات کیسے پیدا ہوگی یہاں جو کپڑے کا حکم تھا کہ ساتھ کے ساتھ یقین کے ساتھ ہو جاؤ دفاع پیدا ہو جائے گا ماں آپ سمایا اللہ میں اصلوں کا حبت وحوبہ میں محبوب بحوبا ہماری کرے وہ الحب تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری محبت کو یہ تو مانگو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انی اطلب حبت وحب من محبو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی مانگی گی اور ماتو ماتو فلے ہیں دونوں مقصود کے حساب سے اگر خالی دعا کی جائے اللہ و کا حاصل حب ہوگا حکمان صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے ماتو ماتو تو مقصودیت کے درجے کیوں اللہ والے کی جو محبت ہے اللہ ہی کی وجہ تو ہے سوچو تو صحیح اللہ والے جو اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے کسی کروڑ پتی کے یہاں نہیں جاتا دکان پر کسی بڑے افسر کے یہاں مجلس میں نہیں جاتا کسی دکاندار کے یہاں نہیں جاتا کسی دور والے کے یہاں نہیں جاتا کسی ووٹ والے کے یہاں نہیں جاتا ہے حجروں میں بیٹھنے والوں کے پاس آ سکتا اللہ کی محبت وہاں میں ہے محبت کے خزانہ ہر چیز اپنے خزانے سے ملا کرتی ہے Haan? میرے حدیض ہو دوست تو اللہ تعالیٰ محبت کے پیدا کرنے کے بھی تو یہی اہل محبت کی صحبت ان کی کتابیں پڑھو اور اسی اللہ کا ذکر بھی ہے جو کسی کا ذکر کرتا ہے محبت پڑھتا بس میں بیٹھے ہیں لے میں بیٹھے ہیں گم چپ بیٹھے چلے جا رہے ہیں بھائی جہاز میں کچھ تعلق نہیں ہوتا اسٹیشن آیا اٹھا گیا اور جہاں بات چیت کی تعلق ہو بھی نہیں حدیث میں آنا چاہیے سمجھتا ہے دنی. آپ اللہ تعالیٰ ہیں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا تو ہم رشیر ہوں کہ ہم سے باتیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے باتیں محبت نہیں پڑے گی اللہ اللہ کا ذکر کا اللہ کا ذکر اس سے کیا ہوتا ہے جو کرنے والے فادر عزیز الحسن مزدور فادر عزی الحسن حسن کا جو کلکٹر تھے ان کا کلام ہے حضرت والا خانوی نبر اللہ عمر خدو کی خدمت میں حاضری دیتے تھے صحبت اختیار کرتے تھے کس درجے پہ پہنچ گئے میں ایک مدلس میں حاضر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے لوگ جانتے ہیں المانا شاہ اللہ صاحب المانا شاہ عبدالغنی صاحب فل پوری یہ سب حضرات اور حضرات کے قلب آبی تھے اس مجلس میں خارجہ صاحب جو ہوتے تھے یہ سامت ہوتے تھے یہ ڈسٹرک الیکٹر علی گڑھ کے گریجویٹ یہ کیسے اتنے سے بڑے علماء فضلہ جو ہیں ان کی خدمت تو بیٹھے ہیں خاموج ان کی باتیں سننے یہ کیا چیز تھی کرامت ہے تیری تیرے میں میرے ساتھی مولانا مچھلی صاحب یہ شہر ہے فرمائے پہلی دفعہ میں پاکستان حاضر ہوا تھا تاریخ میں کرامت ہے تیری تیرے رندوں میں میرے ساتھی جہاں رکھ دے قدم اپنا وہی میں خانا ہو جائے है? میرے عزیز دوست یہ شام کی تو خالد السام علو فرماتے مجھے تو چھوڑ دے سب کوئی میرا بان پوچھے مجھے میرا رب ہے کافی مجھے کل جہاں نہ پوچھے سبو رو گ میں ہوں او مجذوب یاد اپنے رب کی مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے تو میں تو رہتا ہوں جماد جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہے یہ بات کیسے پیدا ہوگی میرے عزیز دوستو اسی کو سنوایا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ میں کلام سے ہوگی فکر اور تمام سے ہوگی اور ذکر کے انتظام سے ہوگی اللہ کا ذکر مقرر کرو ایک تسبیح کم سے کم ایک تسبیح کلمہ رہیے کی ایک تسبیح اشتفار کی ایک تسبیح در شریف کی اس نیت سے پڑھے اللہ کی محبت بڑھے چلتے پھرتے متفور اوقات میں سبحان اللہ پر ہو یا الحمدللہ یا اللہ یا مزاج اللہ اگر مٹھائی جس طریقے سے چاہے کھاؤ ایک کھاؤ, ایک کھاؤ پھر بہتر یہ اوپر کرو اللہ اکبر نیچے اترو سبحان اللہ برابر جگہ لائر ہے لب رکل اللہ کی تکرار ہو دل میں ہر حق کا استحصار ہو اس پہ تو کر لے اگر حاصل تمام پھر تو بس کچھ دن بیلا ہو اور آ تو جب ایک بار سن لو مطلب افضل ذکر خطی ہے آواز سے چاہے خیر کوئی قید لگی ہوئی ہے سونے والے کی آنکھ میں پڑ جائے اتنی آواز نماز کی نماز میں تشریح نہ ہو چپ کے افضل چکے ذکر ہے ہاں تم اس کے لیے خالی تھا کہ تم سے کوئی ہم در کوئی دم ساز نہیں ہے ہر وقت ہے باتیں مگر آواز نہیں ہے ہم تمہیں آگاہ ہیں اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے ایسے ہی بھائی یہاں سن لو یہاں مختلف مچھلیوں نے کئی جگہ نواز پڑھی تو مجھے تعطب بھی بول رہا ہے لیکن وہ یہ کہ جس طریقے سے چپک فکر افضل ہے اسی لیے فرائض کے بعد چپ دعا مانونا یہ بھی افضل ہے سننا چاہیے آمین آپ لوگ زور کے کہتے ہو چپ کہتے ہیں خلطیہ میرے مخاطب ہیں آمین تو دعا ہے ہدایا میں لکھا کیا ہے آمین دعا ہے لن اور دعا کا مبنا ایک پاپر ہے پولیس جانتے ہو چپی بھی رہتی ہے جن نمازوں کے بعد شہر سے دعا کہتے کبھی پڑھا کر لو مضبوطین بار دفاع ہے آنکھوں کے ٹیکسی کی بات زور سے تلاوت کرتا ہے کوئی تو کہتے ہیں میاں تم نشے پڑ رہا ہے ہلکے ہلکے کرنے اور جن کی رقع چھوٹ گئی مغرب کی عشا میں اب زور سے دعا مانگو گے یا اور نماز مضبوط ہے تو وہ فرق ادا کر رہا ہے اس میں خلل پڑتا ہے کہ نہیں اس میں تو جائز بھی نہیں میرے عزیز دوستو زور سے آواز مانگنا جائز بھی نہیں کس موقع پر دیکھو کوئی مضبوط نہیں ہے کبھی کبھی زور سے ہاں کبھی کبھی مانگ جا کر یہ لوگ سمجھے تو جائز ہی نہیں نہیں کبھی کبھی زور سے لیکن موقع اس طریقے سے میرے عزیز دوستو سلام پھیرنے کے بعد اثر میں سلام پھیرتے ہی اثر کا فوراً رخ پھیر لینا چاہیے دائیں طرف بھی اور تا طرف بھی اور کبھی متوں کی طرف اگر دور پہ ہے مفت اگر کوئی سامنے کھڑے ہونے ہے والے اپنا کرے یہ تین سنتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک سنت کو یعنی دہنی طرف بیٹھنے کو ایسا ضروری نہ کر لینا کہ دوسرے طریقے کو چھوڑ دو تو شیطان کا حصہ لگ جائے گا تین سنتوں میں سے دو کو چھوڑ کے ایک کو اپنا ہے تو کہ دین کے اعتبار سے غلط طریقے پر ہے اور جو مباحثہ چیز ہے اسی کو اپنا سنت طریقے کو چھوڑ دے کچھ فیصلہ کر لو کس نمبر پر ہے اس لیے میرے عزیز ہو دوستوں جہاں کہ میں کہہ دیا کرتا ہوں اچھا بھائی ایک دم تو عادت میرا مشکل سے چھوٹے گی تو ایسا کیا کرے جن نمازوں میں لوگوں کے سنتیں فضل کے بعد لوگ نہیں ہوتے ہیں مس... سنتیں نہیں ہوتی ہیں اور کس کے بعد آخر کے بعد اس وقت زور سے مانگ لیا کرو ہلکی آواز سے آئے? اور باقی اپنے ہمیں چپ کیسے بہتر تو یہی یہ ہے پانچوں وقت لیکن نہیں اگر پلاؤ پانچوں کا ختم نہیں ہوتا تو دو وقت کھچڑی کھا لیا کریں तो ہے شاید تو ہے پلاؤ کا درجہ بڑھا ہوا ہے یا کھچڑی کا درجہ بڑھا ہوا بھی کہہ دیا اس لیے بتا دیا تاکہ جو سنت پر عمل کرے اس کی ختم کرو یہ نہیں کہ اس کو चीजें हों तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं के बाद ये चीजें होती हैं दरवाज पड़ जाता है लोग जरूरी नहीं समझते जरूरी समझने लग जाते हैं इसलिए इसकी रियायत रिया। है हैं एक तस्करा आ गया था एक पक्षा भी आ गया है बाद कहते है कि अच्छा है हम पूरा अजान सुना दो ठीक है ऐसा हुआ है कि जहां साहब साहब गिरधार में वहां राम जमा थे तो मैंने कहा कि हमारी अजानत सुनत की नाफिस नहीं ہمیں ہمیںذان سنوا دی جائے وہ ایسے ہمارے کہا کہ قابل سے ایک رہا بنگلہ دیش میں تو ایک قابل سے سنوا دیا تھا تو وہاں کوئی تھا میں نے سنائی ازان لیکن یہ کامت سنا دو, دو. چلو اسی لیے اچھا ہے اذان کیسے کرے تو گھر کی اور آزاد کے بتاتا ہوں میں اذان جی میں یہ کھڑے ہونے میں جی پیروں کو ان کی مشق کرے گا نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ اس کو کھینچ دیتے ہیں یہ رواج پڑ گیا ہے ہم نے اس کی تحقیق کی اور بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا البتہ تحقیق میں اتنا مل گیا ہے وہ علی قاری نے سر مشتاق شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام کو ایک علی سے زیادہ کھینچنا اصلاح و خیر و مین کے نام کو ایک علی سے زیادہ کھینچنا ہفا ہے اس لیے ایک رواج پڑھ جاتا ہے اور کسی کو تحقیق کو جو ہمیں بتایا بارہ رحمان یا تو آزان اسی طریقے سے ہوتی اور ہرمین شریفین میں بھی ہم نے ایسی آزاد بہت زیادہ سنا شکریہ اللہ اکبر اللہو اکبر یہ کہہ کے اتنا خیرے کہ سننے والا جواب دو لو اش اب اللہ الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيانا السلاكة للصيناء رکھتے ہیں گردن جتنی پھر سکتے ہو آسانی تھی اتنی پھیلے لوگ چین گر دیتے ہیں صحیح نہیں علی علی سو اس مطالعہ آ کرتے ہیں یہ نہیں اس کی اجازت نہیں میرے عزیز دوست اسی کو تنتیب کہتے ہیں مقصود فرقی میں ہے سر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آر سے محبت میں تم سے خوش نہیں تھی تم چیز کرتے مم مت روز ایک آواز جوڑی پیدا ہوتے آواز میں آواز پڑھتے تو ڈر لگتے ایا لل پلا اين على الفلاح الصلاه خير من الموت الصلاه خير من الموت اذا قصر التوسط مد الطوله في الحديثات لله الله اكبر الله لا اله الا الله على الطريقه تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اتنا کاس توڑے سننے والا کے بات سن اذان کے بعد یہ بھی بتایا جاتا کہ قرو شریف پڑھو اللہ مولانا محمد پھر اللہ مرباط محمد ولفیلا یہ بدر رفیہ باز نقلی ہے نقل مار بڑھا دیا ہے اصلی میں ہیں نقلی مال بیچتے ہیں دھوکہ دینے والے لوگ دین کو برباد کرنے والے لوگ بات کتابوں میں برد کمار شفا کو بھی پڑھا دیا یہ بھی صاب کامت کہتے ہیں کیسے کہیں تقامته يقول الله أكبر الله أكبر الله ذلك الله أكبر جاوشت على شكور جديد حسنًا ملاحظ حسنًا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن... أن محمد الرسول الله دو كلمة ايه قامت النبي نتكلموا بعد میں ہماری اقامت ہوتی نہیں گردن سے حیا للصلاه حیا للصلاه اقامت حیا للفع حیا للصلاه حیا للصلاه قد قامت الصلاه من قاموتي الصلاة. الصلاة. الصلاة. الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله नाम भी पहले नहीं फिरा करते जब बच्चों को हमारी मश कराई तो देखा कि शामी ने इसी को तस्वीर की एक बार और बादलवा नियत बांधते बोलो अल्लाह अफर स्वामी ने लिख रहा है कि आप कैसा नमाज सही नहीं होगी आख ऐसा सही नहीं होगी लेकिन अल्लाह अल्लाह सीसला मकरू है नमाज तो सही हो जाएगी नीयत बांधते वो बाद खींच देते नहीं चाहिए ऐसा تمہیں ادھی دوستوں ہاں تمہیں یہ کہا ہم پھر ہم کو سامنے دیکھا اسی کی ترجیح دی جگر پھیرنے کو اگر پوشتی میں مجھے کرتا دامن پر رکھا دوں گی کہا دار پورا ہم نے نہیں دیکھا اور ویسے بھی ہے عام طور پر نہیں کرتے اور سامنے میں بھی پھیرا کرتا ہوں ہمارا جوہر ہے یہ رنگ ایسے ہی ہے اب اس کے بعد امن شروع ہو گیا اب لوگوں نے سوالات کیا گیا اور کتابیں اور کتابیں یہ چیز ہے بکان تین کالج ہے ایک چیز نہ کھیلے ایک ایک بڑی مسجد نہ کھیلے اور ایک ایک ہاضرات کھیلے دہراج ہمارا جو عمل تھا وہ ہم نے بتا دیا اس میں جو ہے کوئی بات نہیں ہے بار جگہ مسجدوں میں ساؤتھ افریقہ میں گیا تو وہاں ڈنڈا لینا جمع میں ضروری بازار اب مجھ سے بولا نہیں لگا بھائی ہر جمعے کو دندہ نہ دکھاؤ <laughs> اب بالکل اٹھا کے بھی دندہ نہ رکھ دو ہے تو سنت دندہ تعالیٰ تصویر فرمائی سنت ہے نماز دندہ یہ زندگی ہر جمع دندے کے بھی تو کام کر سکتے ہیں لوگ کبھی تو بھی دکھا بھی دو تمہیں دندا مدرا خیال لکھنا ہے ایسا نہ کرو بھائی میرے عزیز ہو دوست ہو تم اس لیے کرو مسائل میں رجوع کرو کتاب کی طرف اور کتاب کو سمجھو علماء کے سے اساتذہ کے نام سے کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا ایک دو بات اور غلط قہطیاں لوگوں میں ہیں لوگ سفر کو سمجھتے ہیں سنت معافی مسجد کی حاضری معاف کرتی ہے ایسا نہیں مسجد کی جماعت کا ترک جو مسافروں کے لیے درست نہیں جہاں کریم میں ہے جو عذر مقیمین کے لیے ہے وہی عذر مسافرین کے لیے بھی شامی میں تصریح تو ان شاء سفر روز ہے بس جب سفر شروع کر رہے ہیں تو اس وقت تو بھائی آدمی جماعت چھوڑ سکتا ہے جب آ کہ جب میں یہاں ہوں میرے لیے ترک مسجد کی اجازت نہیں ہے جماعت ہاں جو مقیمین ہو رہے ہیں وہ ادھر ہو جائے تو میرے لیے بھی بات ہو جائے گی ہے شامی میں تصریح ہم سفر پہلے تھا بڑھ رہے لیکن لوگ دیکھا تھے کہ سفر میں گھروں پہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں بیماری بھی ہو ہے تیمارداری بھی لیکن ایک آدمی بیمار ہے تیماردار اید نماز پڑھ رہا ہے جائز نہیں ہے گھر مسجد بھی رہے روڈ درست نہیں ہے فلاں بزرگ ان کے پیچھے پڑ ارے متب سنت کے پیچھے نماز پڑھنا ہے دادا آفغل ہے یا سنت پر عمل کرنا ہے آپ کا نا کروشا بھائی رضرو تو, تو پڑھو ان کے ساتھ تم کو بھی بیمار ہو ہم تو نہیں گمان چاہیں گے کہ یہ بھی بیمار ہے جب اس پیچھے پڑ رہے ہیں تو آئے گا تو نہ معاملہ کرو بعض جگہ ایسا ہوگا اسی غلط پہنی کی غلط فہمی کی بنا پر مسجد کے مستقل نماز ہی کرم ہو گئے گھروں پر جماعت اس استار کیا روزے دے گا مسجد قریب ہے ڈیڑھ منٹ کا راستہ دو منٹ کا راستہ وہی نماز جماعت کرنے لے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے ترک جماعت جماعت احتمام, تر کے مسجد کا اہتمام آہ, آہ, اس پر بڑی رائے ہے لوگ جمع مسجد کی جماعت ضروری ہے میرے ایسی ہے دوستوں لوگ گھروں کے رواج کر دیتے ہیں جماعت کا تو احتجمام ہے لیکن نہیں ایسی جو ہے یہ چیزیں اور کیا بھی کیا ہے تو وہ سب نکل ہی گیا اب آدھا آ گیا ہے دیکھو امام صاحب کو اطلاع نہیں ہوئی تھی کسی نے یہ منتظمین کی غلطی کی سے کی جب میں نے کہا تھا کہ کچھ دیر تباہ کر لینا جا کے کہنا چاہیے تھا معاہدین صاحب کو بھی امام صاحب کو بھی آج تو کہہ دیا گیا ہے اس لیے آپ لوگ اس اطلاعات سے جائے گا آزاد ہو رہی ہے آپ لوگوں جماعت میں نہیں آئے گا کے بعد ازان کا جواب تو دعا اور دعا قبول ہوتی ہے اذان کا جواب وہ باتیں باتیں نہ کرو اس وقت گھسابہ بسابا کچھ نہیں کرنا چلنا شروع کر دیے چلو گا جماعدین کے اصلاحی بیانات اور نامور قرآرات کی تلاوت کی ٹیسٹیں اور دینی کتابیں باریات خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں کتب خانہ ادارہ افراد محلہ شاہ سلطان گلی نمبر سترہ اوپر پیٹرول پمپ چکلا روڈ راولپنڈی پنڈی فون زیرو سیون فائیو زیرو